ساتھ تبدیل ہو, <سلام> <وقتدیل Translacar> <سلام> وقتدیل <سلام> وقتدیل ہو گیا ہے حضرت نظریہ <سلام> <سلام> <وقتدیل سلام> آخر بن گیا گیسٹ تفصیلی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 شخص علی رضی اللہ تفضیل دا بندے نہیں مجلس بھی چی آرشا سا جناب کافر دسو اسی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 لڑائی کرتے خیر میں شاہی کرتے سن لیے مار پڑی ہی نہیں سی لیکن میرا وجدان ہو ہوئے تے لگے میں آپ کو کتابوں کے حوالے پروگرام کافی لےٹ ہو جاتا کچھ ضرورت تو زیادہ ہی شاہ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 آپ کے شاہ بڑے پریشان ہوئے کتابیں دیکھ کے شاہی سرڈ بورڈ آئے بلایا گیا شاہ گئے کتابیں لیا گی چلا چلے گئے تارا ویلم نال لیا میں آئی جی ضرورت پہ کتابیں لے پہ نہیں کتابیں لے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 فکی مسائل معرفت نفس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 مسلمان واپس آئے گا یورپ سے آئے گا تو اسلام پر تنقید کا سبق سکھ کرائے گا تحقیر اسلام اور تنقید جی نور کے اتوں دی خاص جی سوگات جنہوں جی اللہ, اللہ, جی جی اللہ, اللہ, اللہ تعالی بچا, جنو جنو اللہ تعالی بچا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 بلکہ یہ ایک خیالات اور نظریات اور افکار جیسے سوچ بدل دی جائے گی میں بدل جائے گا. اور پہلے, لوگ کہندے پہلے جتنے فلاسفا سن سادے کہندے کہ ظالم زمین مبارک ہو گی قرآن چلا قرآن اینا سورت بعد کو اور آ جانا ہے انہیں بک مار دینی ہے قرآن قرآن کہ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 ویسے نہیںلز نہیں دیکھو خود جائزہ لینا چاہیے ابھی خود خود مجرم مار خود ارتقاب کر رہے ہیں پاکستان کی حالت دیکھو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 ای جی یہ تبادل ہے میں کہنا کہ بالکل ٹھیک ہے دیکھو خود ہی سارا معاشرہ خراب ہے اگر ہر بندہ اپنے گھر کا ماحول درست کر دیندار بنا دچے پولیس جان گے اتو ہی آرمی جان گے اتو ہی وکیل بننے گی اتو ہی الاوہ گے جی ہر بندہ تربیت دینی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 a lot